حدیث میں آتا ہے کہ لا یجر بل فست اور بلکفر تدت علہ الن صاحب و کدالک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے کو برا کہ تو اس کا یہ کہنا اسی کی طرف لوٹ آئے گا اگر وہ برا نہ ہو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسپیچ جو چیز ہے بوجھ اسپیچ بولنا یہ ایک بوم بومرینک کھیل ہے اگر ہم ایسا اسٹیٹمنٹ دیں جو بیسلس ہو جو فالس ہو کیا ہوگا وہ دوسرے کے اوپر تو نہیں پڑے گا اپنے اوپر پڑے گا یعنی ہمارے اندر ویک پرسنالٹی بنے گی ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ رک جائے گا ہمارے اندر ایک انسنسیئر پرسنالٹی بنے گی ڈسہنیسٹ پرسنالٹی بنے گی ہمارے اندر تو کتنی بڑی پرائس ہے یہ کہ کیئرلس طور پر آپ بولتے رہے کچھ نہ کچھ یوں ہی بلا سوچے سمجھے بہت بھاری پرائز دینی پڑتی ہے آدمی کو اس بات کی کہ وہ کیئرلسلی اسٹیٹمنٹ دیتا رہے